پروگرام بزم ادب کے ساتھ پروڈیوسر سیدہ عفت جبار اور میزبان نذیر تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا سلام قبول کیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی ہر سہمائی میں کسی ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو علم و ادب کے میدان میں قداور بھی ہو اور اپنی پہچان بھی رکھتی ہو سو آج بھی ہم نے ایک مہمان شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے جس سے گفتگو بھی ہوگی اور ہم جن سے شیر کلام بھی سنیں گے آئیے ان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں آپ ہیں تسلسل اور آٹواں آسماں بھی نیلا ہے جیسے شیر مجموعوں کے تخلیق کار جناب غلام محمد قاصر سمعین شعری تخلیقات کے سفر میں اس وقت جو مکر اور معتبر نام خوبصورت شاعری کا حوالہ بنتے جا رہے ہیں ان میں جناب غلام محمد قاسر بھی شامل ہیں اور جنہوں نے مشاعروں اور ادبی جریدوں کی وساطت سے پاکستان اور بیرون پاکستان بھی علمی و ادبی حلقوں کو بڑا متاثر کیا ہے غلام محمد کاسف میں اپنی طرف سے اور اپنے سامعین کی طرف سے آپ کو خوشہ مجید کہتا ہوں آپ ہمارے سامعین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور زندگی کے جو نشب و فراز ہیں ان کے بارے میں بتائیں تو صاحب میرا تعلق ڈیرا امیر خان سے ہے وہاں ایک گاؤں پہاڑ پور میرا گاؤں ہے جی جہاں ایک انتہائی غریب خاندان میں میں نے آخلی اور والد صاحب میری بہت کم عمری میں فوت ہو چکے تھے والدہ نے میری پرورش کی اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں زیادہ تعلیم حاصل کر سکتا اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں تھا جو گائیڈ کرتا کہ یہ مضمون پڑھیں یہ نہ پڑھیں اپنی مرضی جی سے بس جو جی میں آیا تو میٹرک تک بمشکل میں نے تعلیم حاصل کی باقاعدہ گورمنٹ ہائی اسکول پہاڑ پور میں جی اس کے بعد میں ٹیچر ہو گیا اسی ہائی اسکول میں اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ ملازمت بھی کرتا رہا اور ساتھ پرائیویٹ امتحان بھی دیتا رہا اس طرح میں نے ایم اے پاس کر لیا پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ ہو پہ میں میں کی, جی کی پہلی ملازمت بھی تو اسی اسکول میں شروع ہوئی جہاں آپ نے میٹرک کا امتحان دیا اور نتیجے سے پہلے ہی غالباً آپ وہاں پڑھانے بھی لگ گئے تھے اب یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میں اب مضامین لینے کا وقت آیا تو جی میں نے سائنس اور ڈرنک مضامین لیے اچھو مجھے کرام اور ماسٹر صاحب کہتے تھے کہ تم کالج تو نہیں پڑھ سکتے تو یہ مضمون کیوں لیتے ہو تم اردو لے لو اس وقت اردو اور سائنس جی اور عربی فارسی اور ڈرنک یہ کمبنیشن تھی تو میں نے کہا کہ اردو تو میں گھر میں پڑھتا ہوں اور جی میرے پاس وہ کتابیں اس وقت بھی تھیں اب بھی ہیں جو سرمایہ اردو یا اس زمانے میں پڑھائی جاتی تھی لیکن میں نے کہا کہ میں سائنس پڑھوں گا اور اس سے تجربے دیکھوں گا اور اپنا شوق پورا کروں گا اب جب میں نے امتحان پاس کیا تو پورے صوبہ اثرات میں ایک ہی پوسٹ تھی سوپر ٹیچر کی اور اس کی بنیادی کوالیفیکیشن تھی میٹرک وتھ سائنس انٹرینڈ اچھا اچھا اچھا اچھا اب اتفاق کی بات یہ کہ میرے اور جو ساتھی تھے وہ تو کالجوں میں چلے گئے میں کالج میں نہیں گیا تو مجھے گھر سے بلوا کے انہوں نے اس سکول میں رکھا اور وہ لڑکے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ فیل ہو گیا کوئی ایک سال کوئی دو سال تو وہ میرے اسٹوڈینٹ بن گیا ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کال ہمارے ساتھ بیٹھا تھا اور آج ہمیں پڑھا رہا ہے ادھر اسٹاف روم میں جب میں جاتا تھا تو وہ سارے میرے استاد ہوتے تھے وہ کسی اور کو پانی کا کہتے میں اٹھا کے پانی دیتا تو عجیب کشمکش بھی تھی اور خوشی بھی ہوتی خوشی بھی جلدی یہ احساس کب ہوا کہ آپ شیر بھی کہہ سکتے ہیں یہ مجھے بہت کم عمری سے احساس ہونے لگا کہ میں مصر موزوں کر لیتا تھا خاص کر فلمی گانے سن کے ان پر میں مذہبی جیسے نعتیں ہوئی یا سلام ہوئے یا مرتی یا اس طرح کی چیزیں میں کہا کرتا تھا اور سرح کی زبان شروع شروع میں اور یہ پرائمری کے زمانے میں تیسری چوتھی میں اردو کی پہلی گزر میں نے جب کی تو میں پانچویں میں پڑھتا تھا اچھا کون سے ایسے شرا تھے اس عمر میں جن سے آپ متاثر ہوتے تھے یا جن, جن کو پڑھ کے آ, لکھنا شروع کیا کچھ ایسا تو نہیں تھا باقاعدہ پلاننگ کو نہ کوئی بتانے والا تھا نہ کوئی سننے والا تھا اور نہ کوئی مجھے ایسا ملا نا لیکن مجھے جن شعرا کا کلام اس زمانے میں ملا ان میں زیادہ تر عدم بالکل ان کی کتابیں اور نسیم حجازی کے نام تو یہ ہم نے پڑھے اور یہ اچھے بھی لگتے تھے اور ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسپائریشن بھی تھوڑی بہت ہوتی تھی اس کے بعد پھر میں پہاڑ پور سے یہ خان منتقیل ہو گیا تو یہاں کچھ اچھا کہنے والے لوگ موجود تھے ان میں ایک پروفیسر نصیر احمد زار مرحوم جی, جی وہ بہت, بہت بڑے شخصیت شخصیت شخصیت شخصیت شخصیت شخصیت شخصیت شخصیت بہت زیادہ جانتے تھے جی جی میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے سمنے شعر جی لیکن ان کی باتوں سے میں نے بہت کچھ عکص کیا ہے جی میں یعنی اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کی باتیں سن سن کے میں نے بہت کچھ اپنی اصلاح کی بہت زیادہ اس کے بعد دوسرا ایک آدمی جس سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں وہ محبوب خزان آئے تھے وہاں پہ جی خان ان سے ایک ملاقات ہوئی ہماری ساری رات بیٹھے رہے ان کی باتیں اور جتنی ان کی نظر ادب پہ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں اور بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کسی کی ناقدانہ نظر ہو فن جتنی ان دو آدمی کی کاسر جی یہ جو آپ ڈیرا سم خان کی ادبی فضا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یادوں کے نہا خانے میں کچھ ہیں ایسے نقوش اس عہد کی کچھ شخصیات یعنی کچھ لوگوں کا تو آپ نے تذکرہ کر لیا لیکن وہاں کیا مشاعروں کی صورت بنتی تھی ادبی محفلیں ہوتی تھی کیا ہوتا تھا بالکل جی وہاں بہت کام ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے وہاں بہت سے ہمارے دوست ڈاکٹر اقبال سیاد بہت اچھے شاعر ہیں بہرام بحرام ساحل ہیں ساہن بہت ساہن اچھا کہنے والے ہیں غفار بابر ہیں نزیر, نزیر عشق صاحب بہت استاد بہت ہی مانے ہوئے شاعر ہیں اس کے علاوہ کمار قریشی سلطان مجاہد ہم لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھی ویکلی مشاعرے کرتے تھے اچھا اور خاص کر یہ مختلف شعراء کے مصرے لے کے تر ہی مشاعرے زیادہ ہوتے تھے صبح اچھا ہماری پریکٹس ہوئی ہے بہت زیادہ اچھا کل پاکستان مشہور ہوتے تھے وہاں لوگ آتے تھے باہر سے تو ڈیرا سمیل خان جب میں آیا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کس سے پڑھنا ہے کس سے نہیں شکیب جلالی کا نام وہاں آ کے میں نے سننا اس تھی سے تھی تھی پہلے مجھے پتہ نہیں تھی تھی تھا تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور یہ دیکھا کہ وہ جو پرانا انداز ہے وہ اب بدلتا جا رہا ہے بہت, بہت سی چیزیں نئی یہ ڈی اے خان آ مجھے کے مجھے اس کے بعد پھر میں سیونٹی فائیو میں لاہور چلا گیا وہاں میری توقع سے زیادہ پذیرائی کی گئی یعنی پہلے دن جب میں لاہور پہنچا تو مجھ سے صدارت کروائی گئی اجلاس کی فضا اس عہد کی جو بحری ہوتی تھیں اور آج جو ہو رہی ہیں یہاں ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو مجموعی فضا ہوتی ہے نا ایک عہد کی जीज़. وہ ذہنوں پہ اثر انداز ہوتی ہے اب تیزی بہت زیادہ آ گئی اب یعنی آپ میوزک کو دیکھیں حد سے زیادہ ان کا ٹیمپو فاسٹ آپ ڈرامہ دیکھیں تو وہ درمیان سے شروع کریں گے زندگی تیز ہو گئی اتنی تیز ہو گئی تو اب جو آدمی ایک شیئر کہتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ابھی ابھی یہ پہنچے اور لوگوں تک اور چھپ جائے اور اس کو کوئی گا بھی لے اور ٹی وی پہ بھی آ جائے اس زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی یعنی مینٹل لا جو ہے نا قدرت کا اس میں جلد بازی نام کی کوئی چیز کوئی چیز نہیں جلد بازی کے دور میں بعض اوقات شورت مل جاتی ہے آدمی متعارف ہو جاتا ہے لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتی آہستہ آہستہ جو کام ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں بہت بہتر لکھ رہے ہیں لیکن ان میں یہ احساس بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلنے کی کوشش یہ ہر دور میں رہا ہے شارٹ،, شارٹ کٹ شارٹ ایک حوالہ یہ ہر دور میں رہا ہے آپ ادبی مار کے دیکھیں مواصرانہ چشم کے ہوتی تھی या. لیکن اس سطح تک نہیں آتے تھے لوگ جس طرح آپ نے ایک آدمی نے دس سال کہا ہے اس کے بعد اگر اس کی غزل آ ہے تو کوئی باز نہیں رہتی اب ایک آدمی کے پاس دس غزلیں بھی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اساتذہ میں اگر شامل کرنا چاہے یہ ترجیحات بھی بدل رہی ہیں اس حوالے سے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لبا تخلیق تو ہو رہا ہے لیکن اس میں وہ گہرائی وہ ڈیپت وہ چیزیں آہستہ سمادوم ہوتی جا ہے کاشر جی اسی سوال سے رلیٹڈ پھر ایک سوال ذہن میں اُبھرتا ہے کہ جب ہم سرحد کی ادبی فضا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بڑے معتبار اور بڑے قداور نام ہمیشہ سے رہے ایک نسل جب تھوڑا سا میچور ہوتی تو دوسری نسل جو ہے وہ اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتی یعنی فارغ اور کتیل اور یہ خیر قطع تو پنجاب چلے گئے تھے یعنی ان کے بعد جو ایک نسل آئی تھی جن میں فراز کا نام تھا محسن کا نام تھا جلیل ہشمی بھی تھے خاطر صاحب بھی تھے اس کے بعد ایک اور نسل جب سامنے آئی جس میں آپ کا نام سب سے نمایاں ہے عزیز اعجاز ہیں خاور ہیں طارق احد نواز ہیں اشرف عدیر ہیں، بہت سارے نام ہیں تو یہ تقریبا ارلی سیونٹیز میں یہ لوگ سامنے آئے हुँ. لیکن اس کے بعد سرحد میں ایک یعنی کچھ خلاصہ محسوس ہوتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یا, یا, یا, یا یہ تاثر غلط ہے یہ تاثر اس لیے غلط ہے یہ شعر اب بھی لکھے جا رہے ہیں اچھے لکھے جا رہے ہیں مثلا میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں آباد میں ہمارے دوست ابرار خالق بہت اچھا شعر کہتے ہیں اچھا نئی نسل کے ایک خان میں ایک دو نام میں نے آپ کو بتا ہے کمار قریشی وغیرہ گوہاٹ میں جو ہے یہ شاید زمان ہے ٹھیک ہے اچھا نئے لوگ لکھ رہے ہیں لیکن یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے اس میں کسی کی منصوبہ بندی کا دخل ہے یا ان کی جراط کی کمی ہے یا جتنی وہ توقع رکھتے ہیں اتنی ان کو پذیرائی نہیں ملتی اس لیے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کام نہیں ہو رہا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جینوئن رائٹر ہے yeah. وہ تخلیق میں اتنا وقت یا خرچ کرتا, کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اور وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مشروشات کے لیے یا توسیع زاد کے لیے بھی کام کرے یا پبلک کے ریلیٹنگ میں وہ عموماً کمزور ہوتے ہیں لیکن شو نے یہ کہا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو یہ شہرت اور عزت یہ چیزیں سائے کی طرح سائے کی آپ کے پیچھے ہیں تو یہ وقت آئے گا یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا نا کہ لوگ غالب کو نہیں جانتے تھے اور اس کے بعد جانتے ہیں تو اب ساری دنیا جاننے لگی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ زیادہ نمایاں نہیں ہو رہا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے مثلا لاہور میں جب میں تھا تو وہاں ہلکے ارباب ذوق سیاسی کے جب اجلاس ہوتے تھے تین اجلاس بزرگوں کے ہوتے تھے بڑے لوگوں کے اچھا اور ایک بچوں کا ہوتا تھا نوجوان جو سکول گوئنگ ہیں اچھا ان کا باقاعدہ ان کی نظم پیش ہوتی تھی غزل پیش ہوتی تھی وہی وہ صدارت کرتے تھے وہ بات کرتے تھے تو اب اس طرح کی تربیت ہے تربیت تھی اب ہمارے یہاں میں جب یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا صحیح مقام نہیں ملا تو میں کوشش کروں گا کہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کو حالانکہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ نے دو پتے ایک جیسے پیدا نہیں کیے اس کائنات میں نہ آپ میری جگہ لے سکتے ہیں اور نہ میں آپ کی جگہ لے سکتی ہوں تو یہ احساس سرے سے غلط ہے پھر ہمارا یہ کمپٹیشن کا اعتلاف ہے اس نے ہمیں بہت تباہ کیا فلاں سے مقابلہ ہے فلاں سے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ میرے دوست ہیں اگر آپ کو عزت افزائی ہوتی ہے آپ کو رتبہ ملتا ہے تو مجھے خوش ہونا خوش چاہیے اب اگر میں خوش نہیں ہوتا تو آپ بتائیں میں دوست نہ ہوا ہمارے یہاں یہ احساس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی دوست کو اگر ذرا سا بھی اعزاز ملتا ہے تو باقی لوگ اس پہ خوش نہیں ہوتے تو اس کو ہم دشمن نہیں گے دوست نہیں کہتے پہلا شیر یاد ہے جو آپ نے کہا پہلی غزل میری جو چھپی تھی اس میں اسی بانجھرم میں اس کا ایک شعر تھا کہ میں الفت کا ایک جاتے تو کیا ہوتا قلب کلبیر بسا جاتے تو کیا ہوتا میں سائل ہوں مگر طالب نہیں ہوں تخت شاہی کا مجھے یہ بھیگ دے کر آزما جاتے تو کیا ہوتا اچھا اس تسلسل کی ایک غزل ایسی تھی یعنی غزلیں تو ماشاء اللہ ساری بڑی خوبصورت تھی لیکن جس غزل نے آپ کی پہچان میں اور شناخت میں گویا بڑا ایک اہم کردار انجام دیا تو ہمارے سامعین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آپ سے یہ غزل سنیں اس غزل کے میں تین چار شہر ضرور جی جی ضرور شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے گستے گستے گھس گئے گست آخر کنکر جو نوکیلے تھے اور سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے کیا بات ہے جی؟ آبادی <laughs> میں رہنے والے سام بڑے, بڑے زہریلے اور کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات یہ چالاکوں کی بستی تھی اور حضرت شردی لی ہیں کیا حسب حال ہے جی بالکل یہ پہلا مجموعہ کلام کب منظر عام پہ آیا یہ جی انیس سو ستہتر میں جملاہ میں تھا اچھا یعنی جس وقت یہ مجموعہ منظر عام پہ آیا تو آپ کی عمر تقریباً کتنی تھی پینتیس پینتیس چھتیس سال کی عمر میں آپ کا پہلا شریف مجموعہ اچھا یہ پھر اس کے بعد جو دوسرا مجموعہ سامنے آیا آسمان بھی نیلا ہے یہ کب آیا یہ آیا جی اس کے گیارہ سال بعد گیارہ سال بعد اور یہ انیس سو اٹھاسی میں اور اس میں ایک آپ سوئے اتفاق کہہ لیں کہ وہ جو دور تھا نا سیاح دور جی جی جی وہ پورا گیارہ سال پہ محیط اچھا اور اس میں اگر آپ غور کریں نا تو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں اس میں ایک تاریخ یعنی چھوڑی طور پہ وہاں چھپا ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے کلیئر بھی آپ کو نظر آئے گا اور تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا تیسرا مجموعہ کلام کے مراحل کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ساتھ بہت جلدی اللہ دس پندرہ دن میں چھپ جائے گا اچھا نام ابھی تو ہم نے یہی رکھا ہے سارے رنگ دھورے لیکن شاید اس کو تبدیل کر لیں زیادہ اچھا نہیں لگ رہا نہیں نام تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے علاوہ کون سا نام کے ذہن میں بہت سے سوچے ہوئے ہیں ہاں دیکھیں جی جی گے؟ میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک زیادہ اچھا رہے گا یہ انسان شاعری کیوں کرتا ہے یہ تو ایسا ہے نا جی کہ میں اگر سوال کروں کہ انسان پانی کیوں پیتا ٹھیک یہ بالکل بنیادی ایک ہوتا ہے ٹھیک یعنی ہر آدمی میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کانشیس مائنڈ میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے پہچانا جائے یا جانا جائے یا تو شہر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوتا ہے وہ کچھ کہہ کے نا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں یا ان کی ترجمانی کرتے ہیں ایک آدمی افسانے کے ذریعے یہ فریض سر انجام دے رہا ہے ایک آدمی عمارت بنا کے وہی کام کر رہا ہے یعنی مختلف داغیوں سے آپ دیکھیں یعنی اس نے اپریسیشنگ شہر کی جو اپریسیشن ہوتی ہے وہ ایک جواز رکھتی ہے وہ ایک منتقی حوالہ بنتی ہے یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقی ہوتی ہے لیکن باقی جو اس طرح کی باتیں جو آپ مثالیں دے رہے ہیں تو وہ تو ایک تھوڑا سا کمپلیکس کا ایک اتنی قیمتی چیزیں اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں کہ خود بڑے سستے نظر آتے ہیں اس میں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے شاید آپ اختلاف بھی گئے نہیں گئے نہیں لیکن میرے نزدیک یہ جو شہری ہے نا یہ بھی کمپلیکس تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ تشنگی کچھ ادھورا پن ہوتا ہے, ہے آپ کی ذات میں آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی کمی ہے کوئی ایسا خلا رہ گیا ہے جسے آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک اب اس میں جب آپ نے ایک بات کی اور وہ, وہی خلاف میرے اندر بھی ہے تو مجھے آپ کی وہ بات اچھی لگے گی کا جو ہے وہ آپ نے میری ترجمانی کر دی تو وہ جو فیصلہ کہتے ہیں نا کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ پیستا تو مجھ پیار نہیں تو یہ شعر کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ محرومیوں کا زیادہ احساس رکھتا ہے اس کو جو کچھ وہ سوچتا ہے دنیا جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ملتی وہ پھول دیکھنا چاہتا ہے اس کو کانٹے نظر آتے تو مجبور ہو کہ وہ پھر اظہار کرتے ہیں اپنے شاعری کے علاوہ میں بھی لکھا خاص طور پر ڈرامے بھی لکھے اس طرف کیسے آئے گی اچھا ڈرامے اصل میں میری فیلڈ ہے نہیں مجھ سے لکھوائے گئے اور جہاں مسر صاحب آئے تھے وہ بطور شاعر مجھے جانتے تھے انہوں نے مجھے گھر سے بلوایا اور کہا کہ ڈرامہ لکھو میں نے انکار کیا کہ میں تو ڈرامے دیکھتا بھی نہیں ہوں نا لکھوں نے کہا کہ جو آدمی شیئر کہہ سکتا ہے وہ ڈرامہ لکھنے کے لیے کہا پہلا ڈرامہ جو تھا اس کا نام تھا اپنے اندھیرے اچھا وہ میں نے لکھا اور اس پہ مختلف جو قومی اخبارات ہیں خاص کر انگریزی کے بار ویکلی انہوں نے اتنی زیادہ تعریف کی کہ میں خود حیران رہ گیا نا کہ یہ کیسے ہو سکے اس سے پھر حوصلہ افزائی ہوئی پھر میں نے لکھنا شروع کیا تو اب مجھے اگر کوئی کہہ دے تو میں لکھتا ضرور ہوں آن یعنی آن اصناف ادب میں ترجیحات کے اعتبار سے شاعری آپ کے نتیج سب سے اہم, سب سے اہم ہے سب سے اہم بلکہ ادب جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ ہے ہی شاعری ٹھیک نثر جو ہے نا وہ ادب کا دوسرا ہے آپ نے نظمیں بھی لکھی نظمیں بڑی خوبصورت نظمیں لکھی خوبصورت بخیر آپ کچھ ارشاد نا ایک چھوٹی سی نظم میں آپ کو سناتا ہوں جی یہ تسلسل سے جی ہے جی اور آپ دیکھ لیں یہ بہت پرانے زمانے بہت پرانی بات ہے ٹھیک اور جی آپ دیکھیں کہ عہد کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کا نام ہے بلاؤ کا نظور بلاؤں کا نظور آہٹیں دہلیز پر آ کر رکی اللہ آہٹیں دہلیز پر آ کر رکی دستکیں دینے لگی گھر پر ہوا کارب چاپوں کا گلی سہتی رہی گھر کے اندر بے حسی کا جشن تھا اور گہرا ہو گیا زخم سکوت جب لگا آ کر کوئی تیرے سدا کا اولا نزول شہر طوفانوں کی زد میں آ گیا اب تو جو کہہ دے کہ میں محفوظ ہوں دل اسی کو مان لیتا ہے خدا کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ پرانی اور ایک نظم آپ کو ضرور دوسری کتاب سے سناتا ہوں اس سنوان زندگی یہ ذرا تناظر جی دور تک پھیلی ہوئی پگ ڈنڈیوں پر دھوپ کے پیغام ہیں دور تک پھیلی ہوئی پگیوںکی اٹھ ایک بڑھ ایک مجب بڑھیا و جلتے تلو کے کھجانے کو بھی جکتی کیا, کیا, کیا منظر ہے جلتے تلو کے کھجانے کو بھی جھک سکتی, سکتی نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے یوں رک سکتی نہیں چل رہی ہے یوں واہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری کی تخلیق میں محبت کا جذبہ بڑا اہم ہوتا ہے ایک وسیع تر تناظر میں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں محبت صرف شاعری میں نہیں بلکہ یہ زندگی کا بنیادی جذبہ ہے جو آدمی محبت رکھتا ہے اوروں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جیسے پیغام رسان کبوتر ہوتے ہیں نا جہاں, جہاں سے چھوڑے جائیں وہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو محبت کا جذبہ اگر آپ کے دل میں ہے تو یہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا آپ کی بات میں تاثیر ہوگی آپ کی شخصیت میں کشش ہوگی ایک خاص جذب پیدا ہو جائے گا اور اگر میرے دل میں نفرت ہے لوگوں کے لیے میں برا سوچتا ہوں تو وہ ملٹی پلائی ہو کے میری طرف آئے گا اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے بات کرنا پسند نہیں کریں گے اب جو آپ کے سامنے شاعر موجود ہے نا بعد شاعر ایسے ہیں کہ ان کے منہ کا ایک لفظ جو ہے نا وہ کئی کئی نظموں پر باری کے بھاری اور ایسے شاعر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بہت لکھتے ہیں لیکن لوگ کم پڑھتے ہیں بات یہ بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جتنی کمی ہوگی محبت کی اتنا کمزور کلام ہوگا اس کا اور محبت جتنی شدید ہوگی اتنا اچھا اتنی شیئر کہے گا <تبتلاح> <شیئر حساسی> ہوگی کاشر <تبتلاح> جی اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی شاعری میں کون کون سے اشعار جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ اچھے لگتے ہیں یا جنہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی پہچان بنتے ہیں تو وہ جو مختلف اشعار ہیں ان میں سے کچھ آپ ہمیں سنائیں گے کچھ مست... ایک تو میری فرمائش پہ جی وہ جو تیرے بخشے ہوئے ایک غم کچھ شہر آپ کو بناتا ہوں مختصر کی باندھ میں بھی تھی نظر شہر میں دل روتا ہے زندگی سے یہ میرا دوسرا, دوسرا سمجھوتا سمجھ ہے اور تیرے بخشے ہوئے غم کا کرشمہ ہے کہ اب تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا ہے اور ایک شعر اور ہے دیکھنے سے مرجھائے تو لاج بنتی ہے ایک بار روٹے تو مشکلوں سے بنتی ہے اچھا ایک شعر آپ کو اور سنا کی نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے کیا بات ہے ہم شخص کا کتنا, کتنا خیال رکھتے تھے وا, وا. پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات بنا, بنا. واہ وا, وا, وا. <تصفح> <تصفح> دریدا کہیں ہیں دھبے اور کہیں ہاتھوں کے نشان ہستی کا پیرہن ہے یا تسلے ابجد خان کی کتاب کیا بات ہے کیا تشبیح ہے تشویح ہستی کا پیرہن ہے یا تسلے <تصفح> ابجد خان کی کتاب <تصفح> اور دو پرندے لڑ رہے ہیں پیڑ پر جنگ جاری ہے میرے آساب میں वा, वा, वा, वा, वा, वा, دو پرندے لڑ رہے ہیں پیڑ پر جنگ جاری ہے میرے, میرے آساب میں اور ہنا کے واسطے سکھیاں ہتھیلی اس کی کھول بولیں گی।, گی تو پہلی بار وہ سچی لکیریں جھوٹ بولیں گی اچھا آج کل جو فلاسفی میں لیٹسٹ ٹاپک چل رہا ہے نا وہ ہیٹ ود لائٹ اور لائٹ ود ہیٹ کا کنسپٹ ہے ٹھیک کہ محبت جو ہے نا یہ حرارت ہے گرمی ہے ٹھیک ہے اور عقل جو ہے نا یہ روشنی ہے روشنی اچھا ان کا اجتماع یعنی اس پہ بہت زیادہ میں آپ کو ایک ایسا شعر دینا جو میں نے پچہتر میں کہا تھا اچھا اور یہ, یہ موضوع آج ہے ہے آگ درکار تھی اور نور اٹھا لائے ہیں ہمارے آج کے مہمان تھے جناب پروفیسر غلام محمد قاصر ان سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی غلام محمد قاصر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سامعین کے لیے اتنے خوبصورت اشعار بھی پیش کیے اور اتنی خوبصورت باتیں بھی کیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام وزم ادب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ ہفتے تک کے لیے پروڈیوسر سیدہ عفت جبار اور میزبان نظیر تبسم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں ہمیں اجازت دیجیے اللہ نگبان